وَعْلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوْعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ترجمة نزليمان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 یا سفر میں شدت و تکلیف کا تو وہ مرض و سفر کے ایام میں افطار کرے اور بجائے اس کے کسی اور ایام میں اس کی قضا کرے ایام منہیا پانچ دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں دونوں عیدین اور ذی الحجا کی گیارہویں بارہویں تیرہویں تاریخیں مسئلہ مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں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 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ دلو شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد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 دعوت اسلامی کے تین روزہ بین الاقوامی سنتوں بر اجتمامی شرکت کی دعوت پیش کی میں پہلے ہی ان سے متاثر ہو چکا تھا انکار کیوں کر سکتا تھا چنانچہ میں نے بین الاقوامی سنتوں بر اجتمامی شرکت کی حج کے بعد کثیر تعداد میں مسلمانوں کے جمع ہونے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں دب دبا آ گئیں. میرے دل نے گواہی دی کہ یہی ال حق ہے آخری دن ہونے والا بیان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 دنیاوی مسائل کے حل کی نیت کرنے کے بجائے طلب علم اور ثواب آخرت کمانے کی بھی نیت ضرور کرنی چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت حسینہ ابی بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم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 یا الہی رحم فرما مامو کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر بلائے رد شہیدے کر بلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے با علم ہودا کے واسطے صدق صادق کا تدک صادق الاسلام کر دے وزب غازی ہو قادم اور رضا کے واسطے مارو کو سری مارو دے دے خود سری حق میں جنے دے باسفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک اب دے واشد بیڑیا کے واسطے بل پراحتا کا صدقہ سندقہ کر غم کو فراہ دے حسن و سا بل حسن اور بو جل جل ساز کے واسطے دازد قادری کر قادری رتھ قادریوں میں اٹھا قدر ابدل کادر قدرت نما کے آسن ہو لم رن سے دے رزتے حسن بندے تاج اشیا کے واسطے صالح کا صدقہ صالح منصور رکھ دے حیات دین محی جافی ذا کے واسطے تورے ار پالو لو ہم نا بہا دی عالی موسا ہسن آحمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر دیکھ دے داتا دکاری بادشاہ کے واسطے دل کو زیادے روئے رو کو جما چہ مولا مالا جمال اولیا کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کرہمن کے لیے خان پدول اللہ سے گدا کے واسطے دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے حس اہ دے بیٹھ دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق ہمدا پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سفرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شم سے بھی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں فاد میں رسول اللہ کر حضرت آلے رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے تے برزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا دی سفا کے واسطے آہین و دنیا سلام بے سلام پادری اب دسلام اب دے رضا کے واسطے اس احمد میں عطا کر چشم ترتا گر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے اس احمد میں عطا کر چشم تر, تر, تر, تر, تر, تر سو دے یا خدا عطار اور احمد, احمد رضا بار کے بار واسطے سدتا ان بار آیا کا دے عین عز دل علم دل و عمل افو ارف عیت مجھ بے نواب کے بار واسطے آمین آمین آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي